ان الصدقه لا تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء رسول اكرم صلى الله عليه وسلم انشهد فرمایا ان الصدقه لا تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء یہ حرف مشابہ بالمساءے صدقہ معنی صدقہ کوئی چیز بلا معوضہ محض ثواب کی نیت سے کسی کو دی جائے لا تو تفي او اطفاء یطفئ کے معنی ہوتے ہیں بجھانے کے آگ بجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ورسے عام طور پر مٹا دینا ختم کر دینا سارے معنی اس کے آتے ہیں غب مانا غصہ مانا دور کرنا بچانا محفوظ کرنا میترو میتا مانا موت اشرو بھر اب علیہ السلات نے شاید فرمایا اندیبر بے شک صدقہ اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے اللہ کے غصے کو ختم کر دیتا ہے و اور بچاتا ہے بری موت سے یا دور کر دیتا ہے بری موت کو واحد. بے شک صدقہ بجا دیتا ہے رب کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اللہ کے غصے کو پتا دفعہ سوئے اور دور کر دیتا ہے بری موت کو جی ہاں صدقے کے فوائد میں سے صدقہ ایک وسیع باب ہے اور اس کے فوائد میں سے بھی کئی سارے فوائد ہیں صدقے کے اس میں سے یہاں پر دو فائدے بیان کیے ہیں سدی سے مبارکہ میں ایک اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے نمبر دو بری موت سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے جی ہاں اللہ کا غصہ جب انسان کے متعلق اللہ تبارک و تعالی غصے میں ہوتے ہیں پھر اس کے متعلق برے فیصلے ہوتے ہیں لیکن جو انسان صدقہ کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ بھائی والا معاملہ ہوتا ہے اللہ کا غصہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہی انسان محبوب بن جاتا ہے اور نمبر دوسر انسان بری موت سے بچ جاتا ہے ہی بری موت نہیں مرتا ناگہانی آفات میں نہیں مرتا کل میں کے نہیں مرتا اس لیے صدقات ہونے چاہیے صدقہ یہ نہیں ہے کہ بس کالا بکرا دینا ہے ایسے نہیں ہوگا صدقہ بھائی اگر کسی کے پاس دس روپئے ہیں اس میں سے اگر آٹھ روپے اس کی ضرورت ہے ایک یا دو روپے بھی وہ اگر سمجھتا ہے کہ یہ میری طاقت میں ہے میری وصحت میں ہے کہ میں یہ صدقہ کر دوں تو یقین جانے کہ وہ دو روپے بھی اس کے لیے اہم صدقہ اگر کسی کے پاس دس روپے ہیں تو یہ اگر اللہ کے لیے دے دیتا ہے تو بڑی بات ہے اس کے لیے لیکن وہ صدقہ صرف صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو آپ کروڑوں روپے خرچ کر دیں لیکن اس میں ریاکاری ہو نام و نمود ہو ان کا کخ فائدہ نہیں ہے ایک شخص اگر دس روپے دیتا ہے اللہ کے لیے دیتا ہے خالص اس کی رضا کے لیے دیتا ہے اس میں کوئی نام منود نہیں ہوتا اور دوسری طرف اگر ایک آدمی ایک کروڑ روپے خرچ کرتا ہے صدقہ کرتا ہے لیکن نام منود کے لیے دکھلاوے کے لیے تو یقین جانی ہے کہ وہ دس روپے اس ایک کروڑ روپے پر بھاری ہیں میں اخلاص ہے اور یہاں اخلاص نہیں ہے اس لیے صدقہ ہو لیکن صرف اور صرف اللہ تبارک کو تعالیٰ کی رضا کے لیے اور یہ دو اہم فائدے ہیں صدقے کے لا تطفئ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے بجھا دیتا ہے وقد تدفع ميتۃ انسان کو بری مواصبہ سے بچاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان بر رب بی صدقہ لا تطفئ غضب الرب بے شک صدقہ و بجا دیتا ہے اور دور کرتا ہے بری موت کو بچاتا ہے انسان کو انسان سے جی اگلی حدیث اپ علیہ نے فرمایا ان خیر تمانا بھلا ہونا احمر سرخ زیادہ سرخ اسود زیادہ کالا اللہ ان تفصلہ ہو تفصلہ فضیلت سے ہے تقوی تقوی آپ علیہ السلام, علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انکلست بخیرین بے شک آپ بہتر نہیں ہو من احمرہ کسی سرخ سے یا کسی گورے سے ولا اسود اور نہ کسی کالے سے اللہ ان بے تخوا مگر یہ اللہ انتف سلو کہ تم فضیلت والا ہو بے تخواہ تخوا کے ذریعے سے جی ہاں آپ کو کوئی فضیلت نہیں ہے کسی کالے گورے پر کوئی فوقیت آپ کو حاصل نہیں ہے ہاں اگر فوقیت ہے تو صرف اور صرف تخوا کی بنیاد بس اللہ تبارک فرماتے کہ میں نے تمہیں مختلف قوائل کے اندر تقسیم کیا جی جی کروں گا میں نے قبائل کے اندر تقسیم کیا صرف اور صرف اس لیے کہ تم ایک دوسرے کو جان بس باقی یہ کہ میرے نزدیک کون بہتر ہے إِنَّ کوئی سید ہے کوئی دوسرا ہے کوئی تیسرا ہے کوئی بھی ہے کسے باشد کسی کو کسی پر کوئی فقیت نہیں ہے کسی عربی فواجی پر نہیں ہے کسی عدمی فربی پر نہیں ہے اگر ہے تو کس بنیاد پر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تم میں سے جو زیادہ تقوی والا ہے تم میں سے جو زیادہ اللہ تبارک کو تلا سے ڈرنے والا ہے اس کو ہے قصیقت بس اس کے علاوہ فضیلت کی کوئی بات ہے لستا بے خیر لستا <سَحًا> لئی سا فعل ناقصہ پڑھتے مخاطب کسی معنی نہیں ہے تو بخیر خیر کا معنی بہتر احمر آپ پڑھتے ہیں احمد سودا احمر معنی زیادہ سرخ اللہ مانا فضیلت سے ہے فضیلت والا ہونا افضل ہونا یہ تقوا تقوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی خشیت اللہ تبارک و تعالی کا ڈر اور خوف یہ تقوا کھلاتا ہے کہ انسان اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچے یہ تقوا ہے آپ نے فرمایا ان کا لستا بے خیر والا ان کا بے شک تو نہیں ہے کسی نہ کالے سے تقوا مگر یہ کہ تو اس سے افضل ہو بتقوی تقوا کی وجہ سے اگر تیرا تقوی زیادہ ہے اس سے تو پھر تو, تو افضل ہے ورنہ اس کے علاوہ تجھے کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے تو فضیلت کی اگر کوئی چیز ہے فضیلت والی تو صرف اور صرف نہ قوم ہے نہ قبیلہ ہے اللہ قبارک بالا کہ ہاں اگر کوئی افضل ہے تو وہ صرف اور صرف حدیث میں اس کی عکاسی کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتے تو کہ تم کس قوم سے ہو کس قبیلے سے ہو کس شہر سے ہو کس ملک سے ہو نہیں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں تمہارے دلوں میں کیا ہے تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ تمہارے اعضاء و جوار سے صادر ہونے والے افعال و اعمال کیا ہیں تمہارا کردار کیا ہے تمہاری سوچ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق فیصلے فرماتے ہیں اور اللہ تبارک بے شک آپ نہیں ہو بہتر کسی سرخ سے اللہ بے تخوا مگر یہ کہ آپ اس سے افضل ہو جائے تخوا تخوا کے ذریعے سے اگلی حدیث مال کی جمع ہے جمع بولتے ہیں کی جمع ہے آپ السلام نے فرمایا. ان لا الى بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے اللہ علیکم تمہاری صورتوں کی طرف ام ویکم ورنہ تو تمہارے مالوں کی طرف لیکن الى قلوبكم لیکن اللہ تبارا دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے کی طرف یعنی اللہ کا فیصلہ تمہارے متعلق تمہاری صورتوں کو دیکھ کر تمہارے مال کو دیکھ کر نہیں ہوتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھ کر اور تمہارے اعمال کو دیکھ کر ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی خوبصورت ہو تو اس کے متعلق بھلائی کے فیصلے اترتے ہوں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ مالدار ہو تو اس کے متعلق بھائی کے فیصلے ہوں گے نہیں نہیں نہیں ہر जो نہیں بلکہ جو دل کا صاف ہوگا جو من کا صاف ہوگا جس کے دل میں اللہ نے جگہ لے لی ہوگی جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا مقام ہوگا جس نے اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے عزت رکھی ہوگی اور جس نے اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کو بسایا ہوگا اور ساتھ ساتھ میں یعنی اس کے عقائد درست ہوں گے ایک وہ امال اور پھر اس کے اعضاء و جوارح سے صادر ہونے والے امال درست ہوں گے تو یہ شخص کیا ہے اس کا اہل ہے کہ اس کے متعلق اچھے فیصلے ہوں گے اللہ کو یہ چاہیے اللہ تعالی دلوں کو جاننے والا ہے کہ من میں کیا ہے اور پھر یہ کیا اس کے ظاہری حال کیا ہے باقی نہیں تو وہ ظاہری حال مطلب اعمال اعمال جوارح سے احمال کیا وہ شریعت کے مطابق ہیں یا اس کے مخالف ہیں ورنہ صورت اور مان اللہ تبارک مطالعہ جا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر کوئی انسان فخر کر سکے یا اس کے متعلق اس کو دیکھ کر اللہ تبارک وطالعہ کو بہتری کے فیصلے فرمائیں گے نہیں اللہ تعالیٰ دیکھتے تمہاری نہ تمہارے دلوں کی طرف اور انہ من معروف معنی نیکی لقی اس کی اضافت ہوئی کاغذ میں خطاب کی طرف کا یعنی اپنے چہرے کو جمانا تلق، ہوتے ہیں روشن واضح آپ السلام نے فرمایا بے شک نیکیوں میں سے ان تلقا یہ کہ تم ملے اخا کا اپنے بھائی سے روشن چہرے کے ساتھ نیک میں سے ایک نیکی یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کے ساتھ ملاقات کرے روشن چہرے کے ساتھ چلتے ہوئے چہرے کے ساتھ یہ بھی کیا ہے ایک نیکی ہے کسی کے ساتھ اچھے لہجے میں بات کرنا اچھے طریقے سے بات کرنا خوش اخلاقی سے بات کرنا خندہ پیشانی کے ساتھ بات کرنا یہ کیا ہے نیکی ہے یہ نہ ہو کہ جب کوئی بات کرے تو کیا ہوں؟ چہرے پہ بارہ بارہ بھی نہیں بلکہ ساڑھے بارہ بج رہے ہوں اور پریشانی اس کی پہ بل پڑے ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بات کرتے ہوئے کیا ہو انسان کو خود الجن محسوس ہو رہی ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ کیا ہونا چاہیے روشن چہرے کے ساتھ اور مسکراہٹ کے ساتھ سامنے والے کی بات کو سننا چاہیے اور خوش اخلاقی کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ اور تحمل مزاجی کے ساتھ اس کو جواب بھی دینا چاہیے معروف نیکی ہے یہ, یہ کسی کے ساتھ بھلی بات کرنا کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے ملاقات کرنا خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا یہ بھی نیکی ہے ان نمن معروف یہ نیکی کرتے رہنا چاہیے کوئی اس میں خرچہ نہیں ہے نیکی کے نیکی ہے اور اپنے لیے عزت کا مقام بھی ہے ممبد اب السلام اللہ ابارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ لوگ الناس لوگوں میں سے افضل اور بہتر انسان بالله اللہ کا من وہ ہے بداج ابتدا کرے سلام, سلام کے سے. آب علیہ السلام کے ذریعے واہ آپ والے کہ لوگوں میں سے زیادہ بہتر انسان وہ ہے کہ جو اسلام جو سلام میں کیا کرے پہل کرے بعض لوگوں کی خاصیت تو ان پر سلام میں کوئی سبقت نہیں کر سکتا آپ علیہ سلاد و کی خاصیت تھی اکرام چاہتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہم نے کئی بار یہ ارادہ کیا کہ آج ہم آپ آلیہ سلاد و سلام میں سلام میں پہلے گے. لیکن ایسا, ہو ہی. ایسا میں نے اپنی زندگی میں ایک سے دو لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی بہت اچھی عادت تھی کہ وہ سلام کرتے ہیں اور ان پر سلام میں سبقت انسان نہیں کر سکتا چاہ کر بھی نہیں کر سکتا ہم نے بھی کئی دفعہ کوشش کی جامعہ عالم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے امام صاحب تھے مسجد کے ورنہ طاہر صاحب اللہ تعالیٰ ہم کی علم نے برکت عطا فرمائے بڑے علمی آدمی بھی تھے اور بڑے اچھے خطیب بھی ان کی عادت شریفہ تھی کہ وہ سلام کرتے جاتے تھے جب وہ گھر سے نکلتے تھے مسجد تک کے راستے میں بچہ ہو بوڑھا ہو جوان ہو جاننے والا ہو انجان ہو سلام سلام سلام ان پر انسان سلام میں سبقت کر ہی نہیں سکتا تھا اچھی عادت ہے سلام کرنا چاہیے سلام سے محبت بڑھتی ہے الفت بڑھتی ہے انسان تکبر سے پاک ہوتا ہے البار سلام میں بری امن کے سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے کیا ہوتا ہے کہ سر سر ہم سوچتے ہیں کہ بھائی ہم سلام کرے ہیں کیوں اس کو چاہیے کہ مجھے سلام کرے میں کیوں سلام کروں تو بڑا ہوں میں تو خان صاحب ہوں میں تو چودھری صاحب ہوں. میں, ہوں میں فلاں ہوں میں فلاں ہوں میں کیوں سلام کروں مجھے سلام کریں گے تو یہ تکبر کی علامت ہے پھر یہ کہ کسی کو سلام کر بھی لیا جائے وال جواب نہیں دیتے جانے تو کس کے سلام کا جواب دینا ہے ہم اس لیے گئے کہ ہم نے اس کے سلام کا جواب دینا ہے یاد رکھیے گا کچھ سنتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان ان پر عمل کرنا تو سنت ہے لیکن اس کی وجہ سے وجوہ ہو جاتا ہے سلام ایک ایسی سنت ہے کہ یہ کرنا تو سنت ہے لیکن اس کا جواب دینا واجب ہے اور یاد رکھیے گا کہ سلام کا ایک تو جواب دینا واجب ہے اور پھر یہ کہ اس میں اسماع بھی ضروری ہے اسماع کا مطلب دوسرے کو سنانا جو سلام کرنے والا ہے اس کو جواب سنانا اسماع یہ ضروری ہے ورنہ جواب کامل نہیں ہوتا یاد رکھیے گا اسی طرح شینک پر الحمد کہنا سنت ہے اس کا جواب دینا واجب ہے آپ ادھر سلامیہ نے رمایا کہ سلام میں پہل کرتا ہے جو سلام سے آغاز کرتا ہے اور پھر کئی سارے مقامات ایسے ہیں کہ کہ وہاں پر سلام کرنا منع ہے نہیں کرنا چاہیے کوئی کھانا کھا رہا ہو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو سلام نہیں کرنا چاہیے قزائے حاجت کے لیے اس سلام نہیں کرنا چاہیے کوئی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے کسی مجس میں شریک ہو اور کوئی بات ہو رہی ہو اور کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور کسی کی بات کو سن رہے ہوں اشلاح کی بات ہو رہی ہو وہاں سلام نہیں کرنا چاہیے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے بہت بڑے اہل علم ہوتے ہیں ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے یہ آپ کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہے یہ چیزیں کہتے ہیں نا الفاظ نسلوں کا پتہ دیتے ہیں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے یہ آپ کے علم اور آپ کی کمال مہارت پر دلالت کرتے ہیں یہ آپ کی عادت میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ جب کلاس میں کلاس میں آئے شروع سے اگر موجود ہیں تو آپ سلام کریں جواب دیں جو بھی کریں بہت اچھا لیکن جب آپ کلاس میں آتے ہیں اور سب سے پہلے تو آپ اگر بالکل شروع سے ہیں تو ٹھیک ہے کلاس شروع ہونے سے پہلے پہلے لیکن کلاس کے شروع ہو جانے کے بعد اگر کلاس کے دوران آپ کلاس جوائن کرتے ہیں کال جوائن کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ چپ چاپ کلاس میں شریک ہو جائیں اور سب کے ساتھ شریک ہو کر اپنے سبق کو سنتے جائیں اب کبھی ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ تفصیل کا سبق چل رہا ہوتا ہے حدیث کا سبق چل رہا ہوتا ہے یا کسی بھی کتاب کا اور باقی لوگ ایک تسلسل کے ساتھ سبق کو سن رہے ہوتے ہیں یا کہیں سوال و جواب ہو رہے ہیں یا کوئی بھی بات ہو رہی ہے اور بیچ میں پاگل خان صاحب آتے ہیں السلام علیکم کا جملہ چھوڑ دیتے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے پہلے آئے بات کو سنیں سمجھیں بات کیا چل رہی ہے کیا ہو رہی ہے اس کے مطابق آپ اس میں حصہ من میں کوئی سوال ہے آپ سوال کیجئے اس کے متعلق آپ کی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ بات کیجئے فرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سلام کے بھی کچھ مقامات ایسے ہیں کہ وہاں پر سلام کرنا بہتر ہے نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے وہاں پر سلام کرنا اس لیے وہاں پر سلام نہیں کرنا چاہیے باقی یہ ہے کہ سلام میں پہل کرنا بڑی عظمت ہے اور بڑی بات ہے آپ نے فرمایا کہ الناس لوگوں میں سے بہتر انسان محمد اب ناسب اللہ تبارک اللہ تبارک کے نزدیک محمد اب السلام جو سلام میں پہل کرے جو سلام سے آغاز کرے اپنی بات کا کہیں پر تو حریث میں یہ ملتا ہے آپ علیہ السلام کہ جو شخص سلام نہ کرے اس کو بیٹھنے کی اجازت ہی نہ دو اس کو گھر میں آنے کی اجازت ہی نہ دو جی ہاں تو پھر سے دیکھیے ذرا ان حدیث کے ترجمہ کو عبارت کو آج کے صدر کی مختصر صرف ترجمہ کروں گا اور عبارت پڑھوں گا پہلی حدیث بے شک صدقہ اللہ تبارک و تعالی کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور دور کرتا ہے یا بچاتا ہے بری موت سے نہیں ہیں من ہے کسی کالے سے اللہ مگر یہ کہ آپ افضل ہو جائیں اس سے بے تقوا کے ذریعے سے نمبر تین اللہ وم ولا قلوب ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے تمہاری صورتوں کی طرف تمہارے مالوں کی طرف لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے اعمال کی طرف نمبر تین نمبر چار ان من ان تلقى اخاك نکیوں میں سے یہ, کہ ان تلقى اخاك یہ کہ تو ملے اپنے بھائی سے بِوَجْهٍ وج روشن چہرے کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ان محمد اب